صحمن و رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ و رحمۃ اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ و موجودہ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس ہے کہ آپ میں سے اولاد حمشہ کے بارے میں اور اولاد کا آج جو ہے درخت نمبر تراسی مجموعی طور پر میں سے درخت نمبر دس ہے اور اس میں جو ہے عیشاورات حمزہ کے مختلف پیراگراف کا دعا ترجمہ ہو رہا ہے تو یہ سب اس کے شروع کا پیراگراف جو ہے السلام صلی اللہ عظیم الضلاََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََہ صلیمخار کرتا ہوں میں بخش کرتا ہوں اس اللہ کے درگاہ میں جو نہایت عظیم اور عظمت والی ذات ہے نہایت عظمت وال ذات کا عظمت میں میں اپنے گناہوں کے بخشش کا سوال کرتا ہوں بخش طلب کرتا ہوں الگزی ہوا لا الہ اللّہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں قیم و ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ رہنے والے ذات ہے اور کائنات کے ہر شے کو حیات اسی ذات نے دی ہے القیوں اور ہمیشہ باقی رہنے والی اور کائنات کی ہر شے کا نظم و نسق چلانے والی اور ہر شے کو بقا اور دوا دینے والی اور باقی رہنے والے ذات ذات ہے اللہ وات ویلے اور میں اسے اللہ کی طرف پلٹتا ہوں واصل و طبعہ اور اسی سے توبہ کے سوال کرتا ہوں یعنی واتو ویلے میں اللہ کی طرف پلٹتا ہوں وا سل تو میں اس اللہ کی درگاہ میں دس بتاؤں کہ وہ اللہ میری طرف توبہ کرے یعنی مطلب کہ وہ اللہ میری توبہ قبول فرمائے یعنی توبہ کا میں نہ رجوع ہے نہ یعنی تعالیٰ میری طرف اپنی نگاہ رحمت فرمائے میں اللہ سے اس کی نگاہ رحمت کا سوال کرتا ہوں چشم رحمت کا سوال کرتا ہوں چشم کا سوال کرتا ہوں چشمِ شفقت کا سوال کرتا ہوں اپنی نگاہ الفت و رحمت بری نگاہ میرے طرف دیکھیں اور میری توبے کو قبول فرمائیں اور میرے گناہوں کو اس کے نظر میں بخش دیں اس پیراگراف کا مختصر تجمہ یہ ہے تو ابھی اس آخری پیراگراف کو اتو وا سر توبہ کی تھوڑی سے توضیح کرو جن تو جہیں اتوب و جو ہے اجتابۂتو تو وطن سے سے واحد مت کا سوا فلم عروث ہے اس کے معنیٰ جو ہے تاوا یتوب و تو کے معنی نادم ہونا پشمان ہونا لغات میں مانا کیا ہے تابا ان معاشیت یعنی گناہ سے باز آنا یہ مانا کیا تابا ان عمل چھوڑنا بعض آنا کسی بھی عمل سے اتوبا جو ہے لغات کی مشہور کتاب ہے قدیمی محتاج سیام حرمات الرجو ال نظم توبہ کا معنی ہے گناہ سے پلٹ آنا کیونکہ توبہ کے معنی جو ہے رجوع کے معنی میں تھا تو توبہ یعنی ارو الا اصطلاح میں الرجوع نظم گناہ سے بعض آنا اور بندہ سے جب توبہ کا گناہ سے باعث آنے کے معنی میں تاب اللہ علیہ قرآن پابند میں بہت جگہ پر آئے تاب اللہ علیہ ہاں اللہ یتوب والے تو اس کے معنی کیا ہے و اللہ اللہ یعنی اللہ تعالی نے بندے کو توبے کی توفیق بادشاہ یہ مراد ہے تابہ اللیہ اللہ نے بندے کو توفیق بادشاہ کیونکہ جو ہے اسی طرح توبہ جو ہے مزدور تابہ اس کے معنی فرسی لغات میں جو ہے اقرار بے گناہ بعض از گناہ گناہ سے پلند نہ گناہ کے اقرار کرنا پشمانی گت پوا اور از آنچ از دس رفتے انسان کے ہاتھ سے جو کچھ نیکیاں ہاتھ سے رہ گیا ہاں وہ اور نیکیاں نہیں کر سکا رہ گیا اس پر پشمان ہونا یا گناہ کے احتکاب پر پشمان ہونا تو جب مندہ فرماتے ہیں تو یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ سے واتو بل واس اللہ طبعہ ہاں جی میں اللہ کی طرف پلٹتا ہوں اور اللہ سے میں توبے کا کر سوال کرتا ہوں اس کے مطلب کیا ہے چونکہ حدیث مبارکہ ہے اللہ فرماتا ہے توحبۃ العبد بین طوبۃ من اللہ عادیث قدی و پیام صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث میں بھی ہیں فرماتے ہی پیارے نبی بندے کی توبہ اللہ کے دو توبوں کے بیچ میں ہوتا ہے مطلب کیا ہے تنگی طبہ کے معنی پلٹنا نگاہ کرنا دیکھنا رجوع کے معنی تو اس بیرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن باقی اور بھی میں کیونکہ ہر نئے کام کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے وہ جب تک توفیق نہ دے دیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو توبہ بھی نہایت نئے کاموں میں سے تو اللہ تعالیٰ پہلے جو ہے بندہ خطا کار ہو جاتا ہے گنگار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے یعنی اللہ توبہ کہتے ہیں اللہ اس کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے نگاہ شفقت فرماتا ہے تو بندہ کا اندر شرمندگی کا احساس ہو جاتا ہے اور گناہ کا احساس ہو جاتا ہے اللہ کے درگاہ میں ان شدید وہ شرمندگی کے احساس بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر بندہ جو ہے توبہ کر لیتے ہیں اللہ کے درگاہ میں سچائی کے ساتھ اپنے گناہوں کے توبہ کر لیتے ہیں نادم ہو جاتا ہے اللہ سے پکا وعدہ کر لیتے ہیں اللہ ان دفعہ میں یہ خطا یہ گناہ ہر کس سے نہیں کروں گا ہاں اور اپنے سابقہ جو گناہ ہیں اس سے سادت ہو گیا کوئی نماز شوڑا اس کا قضا کرنے لگتا ہے کوئی اور کسی کا حق آیا اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر جب وہ سچا توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبے کو قبول کر لیتا ہے پھر نگاہ رحمت فرما کے اس کی توبے کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کی گناہوں کو بہت دیتے ہیں اس کو نیکیں گے توحفیق دے دیتے ہیں اور پھر گناہ کی طرف جانے سے اس کو اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں اچھی توحفیق سے تو اس لیے فرمایا بندے کا توبہ اللہ سے دو توبوں کے درمیان میں بھی ہے درمیان وہ اتوب علیہ بندہ اپنے توبہ کی طرف با اشارہ ہے یا اللہ میں تیرے طلب پلتا ہوں میں اپنے گناہوں سے میں نادم ہو چکا ہوں شرمندہ ہو چکا ہوں اور آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا اطوبل اللہ کی طرف پلڑتا ہوں واش ال توبہ سے مراد اللہ تعالیٰ سے اس کی یہ توبے کی قبولیت کی درخواست اللہ میں تج سے توبحے کے سوال کرتا ہوں یعنی اللہ میں تج سے در درگاہ میں میرے دست بدعا ہیں کہ تو میرے توحبے کو قبول کرے یعنی اللہ میں درگاہ میں در در در دست بدعا ہوں کہ تو اپنے رحمت سے میرے تحبہ قبول کرے کیونکہ بندے کے تحبہ اللہ کے دو تحبے کے درمیان ہوتے جس میں نے آپ کو بتایا تو اللہ کی نگاہ رحمت سے پہلے تحبہ کی توحق اللہ دیتا ہے پھر جو ہے اس توفیق کے برکت سے بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے رحمت سے بندے کے توبہ قبول فرماتا ہے لہذا جو ہے اللّہ تعالیٰ اور توبہ جو ہے اللّہ تعالیٰ نے بندے کے لیے نہایت عظیم رحمتوں کا دروازہ ہے آدیش مبارکے میں آتا ہے آنج اللہ تعالیٰ نے جب توبہ کیا ہے نازل فرمایا تو کہتے ہیں ابلیس بہت زیادہ چیخا ہے کہتے ہیں وہ اپنی محفل میں آ کے اپنے خاندان کی پھر میں آگے کہتے ہیں مار مار کر رویا چیخیں مار مار کر رویا تو اس کے جو ہیں چلے ہیں اس کے جو خاندان ہیں اس کے جو ہنج دو احباب سب حیران ہو گیا آج ہمارا کا کیا ہو گیا رو رہے ہیں ہاں تو بہت زیادہ رو رہا تھا سر پی رہا تھا تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو انہوں نے تو نے کہا بھائی اس سے زیادہ کیا ہوگا میں زندگی بھر کوشش کر کر کے ایک بندے کو گمراہ کر دیتا ہوں اللہ راستے سے ہٹا دیتا ہوں اور آج محمد پر ایک ایسی آیت نازل ہوا قرآن میں کہ جو ہے بندہ دو توبے کی آیا تھے اس میں اللہ نے کہا میں بندے کے جو ہے اگر وہ توبہ کریں تو اس کے سارے گناہیں بہ جوں گا تو میرے ساری زندگی کی زحمتیں رائے گان چلا جائے گا اس طرح ہاں جی تو اس نگا چونکہ میرے سارے زحمتوں پر پانی پھیرنے والے آیت نازل ہوا ہیں تو اس لیے میں روتا ہوں آجن گرم تو شیطان بہت زیادہ روئے پھر اچانک کہتے ہیں وہ ہانسنے لگا کہ ہاں جی ہانسنے لگا کا لگا وہ لوگ پھر حیران ہو گئے اس کے چلے کے بھائی یہ کیا ہوا اچانک ہاں روتے روتے ہنسنے لگا تو پھر جو ہے کہای نے کہاں مجھے ایک جو ہے چال اور ایک مکر مجھے یاد آیا اور میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا ایک ٹرک اور حکمت مجھے یاد آیا میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ میں بندے کو توبہ کرنے ہی نہیں دے دوں گا تو انہوں نے کہا کیسے یاد آیا کہ میں بندے کو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا ہاں اور اس کو طرح طرح سے یہ سمجھاؤں گا ابھی تم جوان ہے ابھی تم بڑا ہونے دو ہاں توبہ چلو کل کریں گے پرسوں کریں ابھی جوانی سے کچھ لذات اٹھاؤ بھائی دنیا سے کچھ لذا اٹھاؤ بھائی ساری تو ابھی سے توبہ کر کے کیا کرنا ہے ہاں جی کچھ لذاتیں اٹھاؤ اللہ مہربان اللہ کریم ہے بول کے میں ان کو سمجھاتا رہوں گا اس کو توبہ کرنے نہیں دے دوں گا اس کی توبے کو تاخیر کروں گا یہاں تک کہ موت اس کے قریب آ جائے گا ہاں جی موت جب سر پہ آ جاتا ہے موت کے آثار دینے کے بعد پھر توبہ قبول ہی, نہیں ہوگا اس جی طرح حدیث میں بھی ہے قرآن باقیات میں بھی ہے کہ بھائی جو موت جب آثار دینے تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے موت کے آثار دینے کے بعد پھر توبہ قبول نہیں کرتا شیطان کا میں ایسا کروں گا آزان اور واقعی شیطان ایسا ہی کرتا ہے آپ لوگ بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں اپنے اپنے جگہ پر دیکھیں بہت سے لوگ یہی ہوتے ہیں خوشن جوان لوگ جو ہیں ابھی جوانی میں تو کچھ مستی کرنے دو ہاں جی خود عیشن کرنے دو دنیا سے کچھ لطف اٹھانے دو ابھی سے توبہ کر کے کیا کرنے میں بڑا بوڑھا ہو جائیں گے توبہ کریں گے ایسے بہت سے واقعات ہیں تو آزان زندگی کا آپ کو کوئی نہیں ہاں جی ہمارے سامنے جوان بھی جا رہے ہیں بوڑھے بھی جا رہے ہیں مرد بھی جا رہے ہیں خواتین بھی جا رہے ہیں بچے بھی جا رہے ہیں پیدا ہونے سے پہلے بھی مر رہے ہیں پیدا ہونے کے فورن بعد بھی مر رہے ہیں ہاں جی چار سالہ بھی پانچ سالہ بھی دو سالہ بھی جوان بھی نوجوان بھی امورسیدہ بھی سب ہمارے سامنے دنیا سے جا رہے ہیں عظیم گرام جب سب جا رہے ہیں ہمارے سامنے سب مر رہے ہیں ہمارے سامنے اس میں کوئی جوان بڑا کا کوئی فرق نہیں ہے تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے جین ہمیں جاننا چاہیں یہ شیطانی دوکیں جو ہمیں توبہ کرنے سے روکتا ہے ہاں اور حسن جوانی کے توبہ جو سب سے زیادہ باعث ثواب عظیم اور اس میں سب سے زیادہ دونوں کی بخش کی امید ہے اس سے ہمیں روکتا ہے ہاں چھان شہ سادی نے اپنا میں بکایا توبہ کرنے در جوانی شیو پیمبریش در ضائفی کے ظالم میں شوت پر ہیزگار ہاں جی جوانی میں توبہ کرنا سے توبہ کرنا یہ تو امبیا السلام کی روش ہے ان کی سیرت ہے ان کی تعلیمات ہیں، ان کا کردار ہے لیکن بڑھاپے میں تو ہاں جو بیڑیا بھی چیر پھاڑ کرنے والے بیڑیا بھی توبہ کر لیتے ہیں اس کے دان سارا گر گیا جسم گیا دو اس کے گرفت کمزور ہو گیا اس کے سامنے سے بیڑ ب گزار جاتے لیکن وہ زمین سے اٹھتے نہیں ہیں ہاں بولتے ہیں بھئی کیا ہو گیا بھئی آج تو آپ حملہ نہیں کریں جانوروں پہ تو بولتے ہیں بھئی میں تو پرہیزگار ہو چکا ہوں میں نے توبہ کر لیا ہے حالانکہ توبہ کہاں سے کر لیا آب و وہ خب چیر بھا کے طاقت ہی نہیں رہتے وہ زمین سے ہلنے جلنے کی اس میں طاقت نہیں وہ جانور کے بھیشے حملہ کرنے کے باقنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے تو بولتے ہیں اب میں پہلے ہو گیا زین گرامی ایسا نہیں ہونے چاہیے ہاں جی توبہ جتنا جلدی کرے اتنا ہی زیادہ بخش اس کی امید قرآن باقیاتوں سے یہ بات ثابت ہے واضح ہے ہاں جی اللہ فرماتا ہے بھائی توبہ اگر اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے اللہ والے سے توبہ تو اُس بندے کے ہرگی توبہ اللہ کو قبول ہے ہاں یہ جو قبر پر مارتے ہیں اور دوسرا نے فرمائے اس بندے کی بھی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے جو موت کے آسان دے دیتے ہیں موت کے آسان دے دیتے ہیں فرماتے ہیں توبہ نہیں کرتا نہیں کرتا نہیں کہ یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اب موت کے آسار دینے کے بعد موت کی فہرست دینے کے بعد اب وہ چیکتے ہیں اللہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ فرماتے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہے لیکن اس بندے کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان میں توبہ تو اللہ اللہ یہ بلون سو ابھی جہانت سب میں یہ توبہ اللہ تعالیٰ ان کا قبول حرمائے گا جن سے کوئی غلطی ہوئی کوتا ہی ہوئی گنائی ہوئی پھر وہ فوراً توبہ کر لیتے من قریب ان فوراً تعبع کر لیتے اللہ فرماتے میں اسے بندوں گی توبہ کو قبول کروں گا نہ صرف توبہ قبول کروں گا اس کے گناہ کو ان گناہوں کو بہت دوں گا اور اس کی گناہ کی جگہ پر میں نیکی بدل دوں گا بدال سیاحت وہاں صناف شرمائے ان کے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا زین گرامین تو یہ کہ فوراً توبہ کرنے میں جوانی میں توبہ کرنے میں ہاں جی بروا کا توبہ کرنے میں اور انسان کا اپنے گناہ پہ نادم ہونے میں شرمندہ ہونے میں ہمارے گناہوں کی باشش کے سب سے زیادہ امید ہے جان گرامی ہاں جی لہٰذا جب بھی ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے فوراً توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ایک لمحہ بعد آپ زندہ ہے یا نہیں ہے یہ نہ سوچیں بھئی اب تو ہم ہیں اب تو ہاں جی ہم بڑا ہو جائیں گے تو ہم دنیا سے مریں گے اور کسی کو اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی صنعت نہیں دیا ہے کوئی لکھ نہیں اللہ نے کوئی معاہدہ کسی کا نہیں کیا کہ تم کو میں اتنے سال زندہ رکھوں گا موت اور زندگی کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے لہٰذا وہ جب چاہیں کسی بھی لمحے میں ہم سب کو اٹھا سکتے ہیں ہاں جی پوری دنیا کو قیمت برپا کر سکتے ہیں ایک لمحے کے اندر اور ہر انسان کو اپنی جگہ پر ہر جس کو چاہیے اس کو موت دے سکتا ہے موت آنے کے بعد آپ کو نہیں کیونکہ سارا دروازہ بند ہو جاتے ہیں قرآن پاک کتنے ادایات ہیں ہاں جی اللہ فرماتے ہیں وہی جو ہے انسان کو جب موت کے حساب دیکھتے ہیں تو گناہ انسان فریاد کرتے ہیں پرور پر دگارہ موت کو تھوڑی دیر کے لیے آپ ٹال دیں تھوڑی دیر کے لٹال دیں تاکہ میں پھر دنیا میں آ جاؤں میں نیکیاں کروں خاص طور پر صدقے کے بارے میں فرماتے ہیں پھر میں اپنے مال صدقہ کر لوں تیرے راستے میں اور پھر میں صالحین میں سے ہو جاؤں اس سے معلومات میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے انسان سالین کے زمین میں پہنچ جاتے ہیں لیکن جو ہے وہ ختم ہو گیا آپ کو پھر نیکی کے دروازہ بند ہو گیا اب آپ دوبارہ نیکی نہیں کر سکتے جب موت آ گیا موت آ گیا بس ختم ہاں جی موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کریں موت آنے سے پہلے اپنے آخرت کی تعریف کریں اور انسان ہونے کے ناطے توبہ استغفار ضرور کرتے رہیں ہاں جی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں سفل اللّہ علع پڑھتے رہیں ہاں جی پڑھتے رہیں اپنے جس زبان میں آپ عربی میں بولنا ضروری نہیں ہے آپ اپنی زبان میں بھی دعاؤ میں کہ ستے اللہ میرے گناہوں کو بھاس دے اللہ مجھ پر رحم کرے اللہ میں تیر درگاہ میں توبہ گزار ہوں میں توبہ کرتا ہوں اللہ بلکہ سچے دل سے اللہ کے درگاہ میں توبہ کریں اور آپ کیے پر نازم ہو جائیں کوئی فرائش میں اگر آپ کو تاہی کریں ہاں جی نمازوں میں روزے میں کسی بھی عبادت میں حقوق ہے بات حقوق اللہ میں تو ان کو اپ کرنے شروع کر ان کا عمل کرنا شروع کریں کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے ہاں جی جس طرح آج کل لوگوں کو جوانوں کو خاص طور پر نشہ ور چکن کے استعمال پہ بہت زیادہ تو ان کو ان کی طرف لے جائے جا رہے ہیں خود جا رہے ہیں یا لے جائے جا رہے ہیں ہر طرف سے ان کو اس بیماری میں مطلع کر رہے ہیں جو کی کہ کینسر سے بھی بدتر ہیں ہاں جی انسان کے دنیا کو بھی خراب کرتے ہیں آخرات کو بھی خراب کرتے ہیں خسرت دنیا والا آخرات ان کے نوکروں سے زین گرامی کا توبہ کھیلیں گے تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں توبہ کر کے سرخرو ہو کر جو ہے ہم اللہ کے درگاہ میں حاضر ہو سکیں لہذا زین گرامی ہماری یہ جو دعا کے کلمات ہیں اسف اللّم الصف اللّہ علم اللہ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََقیم وات وسل طبع اللہ میں تیر درگاہ میں پلٹتا ہوں واتو وسل الطبہ اور تیر درگاہ میں میں عادزانہ میری درخواست ہے میرا اپیل ہے کہ تو میری توبہ قبول فرما تو یہ بہت ہی جامع توبے کلمات ہیں زنگرہ نمازوں کے بعد بھی اور ویسے بھی آپ شہزے شکر میں بھی جب چاہیں ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں اور کثرت سے استغفار کرتے رہیں جو بندہ کثرت سے استفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رضی میں بھی برکت دیتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دیتے ہیں ہاں جی اور جہاں بارش نہ ہوتا وہاں بارش بھی برسا دیتے ہیں اور کچھ ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کا میاں بھی عطا کر لیتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ کے درمیان استغال کے فوائد قرآن حازیش کی روشنی میں آپ لوگوں کو مختصر نارض کریں گے آج کے اندر پر اتفاق کرتے ہیں اللہ ہم سب کو توبہ طائب کرتے رہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی سب کو توفیع طاف الم امین رحم